باللہ من بسم اللہ الرحمن روجین الخوریہ تیسری باریک کی صورتوں میں سے ایک ہے یہ سرح مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس میں ایک رکو آٹھ آیاتیں چتیس کلیمات اور ایک سو بون حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ہولناکی کو انسان کے سامنے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں رہے کہ اس انسان نے ان حالات کے بھی سامنا کرنا ہے اور ان مشکل حالات میں اگر کوئی عمل اس انسان کے لیے فائدہ مند یا کارگر ثابت ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے کہ جن کے کارگر ہونے اور فائدہ مند ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اپنے قرآن میں یا اپنے رسول کے ذریعے سے اور اگر یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس ہوناک دن کے لیے کوئی تیاری نہ کریں تو اس کے انکار کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے انکار کی وجہ سے اس دن کا آنا موقوف نہیں کر دیا جائے گا بلکہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے اس لیے کہ انسان اپنے کسی کام یا کسی انکار کی وجہ سے اللہ کے کسی فیصلے کے سامنے کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا اس لیے اس نے تو آنا ہے لیکن جب وہ دن آئے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ من اس دن پھر پچھتاتا رہ جائے گا لیکن اس دن اس کا پچھتانا یقیناً اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا اس لیے کہ اس دن کامیابی پچھتانے سے حاصل نہیں بلکہ دنیوی زندگی میں کی ہوئی نیک اعمال کرنے سے ہی ممکن ہو سکے گی عقید آخرت ایک ایسا انقلابی موضوع ہے کہ جس پر ایمان رکھے بغیر لوگوں کی برے خواہشات کے سامنے بند باندھنا ممکن نہیں ہے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف عمروں کے مختلف جنسوں کے رہنے والے لوگ یقیناً مختلف الخیال ہوتے ہیں مختلف ان کے خواہشات ہوتے ہیں مختلف ان کی چاہتے ہوتی ہے جو ایک دوسروں کے مدے مقابل پڑتے ہیں ایک کا خواہش دوسری کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے ان سبوں کو ایک نقطے پہ جمع کرنا دنیا کی کسی قانون اور ضابطے کے روح سے ممکن نہیں ہے جب تک یہ انسان خود سے اپنے آپ کو اس ضابطی کا پابند نہ بنا دے کہ جس ضابطی پر کاربند رہتے ہوئے اس کے طرز عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اور ظاہر بات ہے کہ انسان خود سے خود پر اس جبر پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ انسان تو اپنے خواہشات کی تسکین نفسانی کی تسکین کے لیے دوسروں کے جبر کرتا رہتا ہے اور اپنے آنا اور خواہش کو تسکین پہنچاتا ہے سارے انسان اگر باہمی متحد ہو سکتے ہیں اور ان کے ذہنوں سے دوسروں کے اوپر مظالم اور انتقام کے جذبات کو نکال باہر کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے عقید آخرت کہ ہر انسان اپنے ہر عمل کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خود کو جب تک جواب دہ نہیں سمجھے گا تب تک زمین کے اندر فساد پھیلا رہے گا اور زمین کے اندر سے فساد ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا جائے پختہ کر دیا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ عقیدے کی بگاڑ کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے تھے اور اس لیے کہ ہر ایک نے ان میں سے اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے بت اور خدا بنا رکھے تھے اور سمجھ تھے کہ ہمارا کام تو اسی نے کرنا ہے اور وہ کام کہ جو میں چاہتا ہوں لہذا مجھے پھر کسی دوسرے کی بات کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ وہی کرتا تھا جو اس کے دل اور جی میں آتا تھا اور اس طرح سے ہر شخص بذات خود ایک شرکے کا صورت پیش کر رہا تھا بکھرا ہوا معاشرہ تھا اس بکری ہوئی معاشرے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی بات رکھی اور مکے کی زندگی میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ لوگوں کی توجہ ان کے آخرت کی طرف مبزول کرائی تھی تو وہ حیران تھے کہ ہم ایک اللہ کے بات کو کیسے اپنے دلوں میں بٹھا دیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اللہ کی محبت اور بات کو دل میں بٹانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں سے خیروں کی محبت نکال دو اور اپنے ذہنوں کو اس بات سے خالی کر دو کہ بھئی جن کو یہ تم پکارتے ہو یا نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو ان کی اہمیت اپنے ذہنوں سے نکال کر کے باہر کر دو اس لیے کہ نہ تو اللہ نے ان کو نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طاقت دی ہے. یہ تمہارے خیالات ہیں, ہے تبہمان ہے تو جن لوگوں نے جو اس معاشرے کے اندر رہنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مانا قبول کیا اور اپنے دلوں سے غیروں کے محبت کو نکال کر ایک اللہ کے محبت اور غیروں کا خوف نکال کر ایک اللہ کا خوف گٹایا تو وہی لوگ تھے جو دوسروں کے اموال پر کے مار کر خود کو تسکین پہنچانے والے تھے وہ دوسروں کے اموال کے نگاہ بن گئے اور جو, جو گناہ کر کے اس گناہ کو پھر لوگوں کے مجلسوں میں فخر کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے وہ گناہوں سے صرف نفرت ہی نہیں بلکہ گناہوں اور زیادتیوں کا خاتمہ کرنے کے اوپر کمر بستہ ہونے والوں میں سے ہو گیا اور اگر بتقاض بشریت ان میں سے کوئی کوتا کر بھی لیتا تو حضور مدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر فوری طور پر اس کا اقرار کرتے اور مطالبہ فرماتے کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ قطعی ہو گئی ہے ہمیں اس کا سزا دنیا میں دے دیجئے تاکہ آخرت میں پھر اللہ تبارک و دا کہ حضور ہمارے رسوائی نہ ہو اور اس طرح سے وہ بکری ہوئی قوم ایک منظم اور مضبوط اور ناقابل شکست ترقی کرتا ہوا خوشحالیوں سے بھرپور بن کر ابری اور ایسے ابری کہ صرف تیئیس سال کے عرصے میں سارے مختلف الخیال پر انہوں نے البا حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے خوش رہا تو آخرت کے اوپر آتی تھا یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے اور جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں جتنی بھی نافرمانی اور مظالم برپا ہوتے ہیں یا برپا ہے اس کے پس منظر میں جو بنیادی محرک ہے یا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے زیادوں کے بٹی میں آگ جلانے والے لوگوں کے ذہنوں میں اس آگ کو جلاتے ہوئے خوف آخرت نہیں ہوتا ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ بھائی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے جس نے ہمارا حساب ہے اگر انسان کے ذہن میں ہو کہ مجھے ہر کام ہر وقت کرتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے جس میں میرا حساب اور کتاب لینا ہے اور صرف حساب اور کتاب ہی نہیں بلکہ جو آمال اس نے منع فرمایا ہے کرنے سے جن کے کرنے سے منع فرمایا اگر میں ان کے انتخاب کروں تو مجھے آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام اور سداوار قرار دیا جائے گا تو وہ کسی کام کو کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے گا جتنے ڈاکے مارے جاتے ہیں ناحک خون ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں مظالم ہوتے ہیں اس کی بنیادی محرک ہی یہی ہے کہ ایسے کام کے احتکاب کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں اس برائی کو کرتے وقت خوف آخرت نہیں ہوتا وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہے. بسم اللہ رحمان رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں نہایت رحم کرنے والا ہے العار وہ عظیم حادثہ کھڑکھا خڑ دینے والی من منقاریہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ یا وہ ٹھوٹنے والی یا کرکڑانے قر قر والی کا ملخاریہ اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے وہ کھڑکھا دینے والی یہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو سوالیہ انداز میں پیش کیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ کھڑکھا نے والی اور ٹھونٹنے والی اور لرزنے والی وہ دن ہے یوم یقون الناف جس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش ان بگڑے ہوئے پروانوں کے طرح وہ تکون جب اور ہو جائیں گے باڑ کل اہنل منفوش رنگ برنگ دے ہوئے اون کے دوران واطین ہوں بسبو جن کے امان کا وزن برابر ہوا عیشہ کے راضیہ بسبو من چاہت کی زندگیوں میں ہوں گے ایسی زندگی ان کو دی جائے گی کہ وہ زندگی پا کر وہ راضی ہوں گے ذہر میں ایک بات آ سکتی ہے اور وہ یہ کہ بھئی انسانوں کے اعمال جو ہیں یہ تو اعراض ہے ان کا جسم نہیں ہے ان کو کیسے تولا جائے گا تو بھئی یہ کسی زمانے میں سوال ہو سکتا تھا لیکن اب کے زمانے میں نہیں اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نے اپنے ذہن کو یکسو بنا کر اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہوا کو ناپتا ہے تولتا ہے گرمی کی شدت کو تولتا ہے بندے کی وجود میں بخار کو تولتا ہے بلڈ پریشر کے اونچے اور نیچے ہونے کو تولتا ہے اور ہوا کے زلزلے اور زلزلے کے شدت کو تولتا ہے حالانکہ ان کا بھی تو کوئی جسم نہیں تو جو انسان ان نظر نہ آنے والے آراز کو تول سکتا ہے کیا ان انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ان کے اعمال کو نہیں تول سکے گا اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جو بھی اعمال ہیں وہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں ایک فرشتہ اچھے اعمال دوسرا فرشتہ ان کے برے اعمال تو قیامت کے دن وہ دستاویز جس میں ان کے اعمال محفوظ کر دیے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کے رجسٹر زیادہ ہوں گے ان کا وزن زیادہ ہوگا لہٰذا ذہن میں پیدا ہونے والے کسی شعبے کا سوال نہیں ہے اللہ ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ اور وہ کوئی ہلکا ہوا جن کے اعمال کا وزن فَأُمّهُ تو اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے ہاویہ کا من ہوتا ہے گہری کائے وہ ادو کمایا اور تجھے معلوم کیا ہے کہ وہ گہری کائیں کیا ہے نہ وہ آگ ہے بڑکتی ہوئی گہرا یعنی جہنم جو محض گہری کائی ہی نہیں ہوگی بلکہ بڑکتی ہوئی آگ اس سے بری ہوئی ہوگی اور جس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ جن کے نافرمانی کے اعمال زیادہ ہوں گے فرما مردارے کے مقابلے میں وآخر طالبانا أن الحمد لله رب العالمين